الحمد للہ ولاحد اللہ ربی شرح نا اولیا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہود کو اور نسار کو اولیاء نہ بناؤ باد اولیا ان میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں یہود نفرانی کار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ میں کم اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا پر مِنْهُمْ ہوں من ہوں وہ انہیں میں سے ہے ان اللہ یہ دل کا مزالی بے شک اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا جو ایمان لانے کے بعد ان کو دوست بنائے اور نہ یہود نصارہ کی اللہ رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ انہی جیسا ہوتا ہے اس کی بھی رہنمائی نہیں ہوتی بھٹکتا رہتا ہے اس آیا مبارکہ سے وہ لوگ جو یہود و یہارا سے تولی کرے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفار ہیں مگر تولی کے اندر علماء نے دو قسمیں کی بعد میں کہا ہے کہ کامل تولی جو ہے وہ تو کفر ہے اور موالات کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو کفر نہیں ہے یہ تقسیم ایمان اور اسلام کی بنیاد پر کی گئی ہے کہ اگر وہ یہودیوں اور نفرانیوں کے دین کو پسند کرے اور اس پر راضی ہو تو پھر کافر ہے اگر وہ ان کے دین کو پسند نہ کرے اور اس پر راضی نہ ہو اور موالات کی کوئی قسم دنیا کے معاملات تک محدود ہو تو پھر یہ معصیت گناہ ہو سکتا ہے بہت بڑا خطرناک کنارے کا گناہ بھی ہو سکتا ہے جو کپر کے کنارے پر کیا جائے مگر بندہ کافر نہیں ہوتا تو اس میں بیان کرنے والے آج بہت دھوکہ دے رہے ہیں اس بنیاد کو اس طرح بیان کرتے ہیں یہ دنیا بالکل شلف صالحین کے ہاں تفسیر میں بطور شرط بیان ہوئی ہے کہ وہ تولی جو مطلق تولی ہو یا تولی المطلق ہو بلکہ مکمل تولی ہو یہی ہے کہ یہود نصارہ کے دین کو درست سمجھے اس پر راضی ہو اور جو ان کے دین کو درست نہیں سمجھتا اس پر راضی نہیں اور یہ گواہی اس کے عمل کو بھی دینی چاہیے اور وہ کسی قسم کی ان کے ساتھ دوستی تعلقات اور ہنسی خوشی اکٹھے اور ان کے ساتھ بظاہر دوستانہ ماحول پیدا کرتا ہے مگر یہ صرف دنیاوی معاملات تک محیط ہے تو یہ شخص کافر نہیں ہوتا اس کو اس پر چشمہ کیا گیا ہے کہ کوئی ملک اگر یہود و نسارہ کو اپنے میدان لڑنے کے لیے دے دے اور مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کرے تو یہ بھی حمیت کے تحت ہے اس میں کفر کی کوئی بات نہیں کاخر نہیں ہو اس کے بارے میں میں علماء صلف کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو بھی پڑھ کر سناؤں گا اس سے پہلے کہ ہم علماء سلف سے تفسیر پڑھیں ذرا دیکھیں یہ آیات کہاں پر ہیں سورہ المائدہ کے اس گلدستہ میں یہ پھول کہاں پر جڑا ہوا اور سورہ المائدہ نازل کس لیے بھی سورہ المائدہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو شریعت کے مختلف احکام لے کر نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چور کی سزا شراب کی حرمت شکار کی احرام کی حالت میں حرمت پھر گواہیں گے طریقے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کے ساتھ فیصلے کرنے کا معاملہ اور یہود النسارہ کی جو وہ خامیت جن کی وجہ سے ان سے امامت کھین گئی وہ بیان کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے ہوتے ہوئے اپنے علماء اور درویشوں کے فیصلے کیے نسو حضم مما ظبی روبی اور تواد کے ایک حصے کو بلا دیا اور اسی سورہ میں کہا لکم کہ اتممت علیم اکمل تو ربیۃ القم الاسلام دین کیا آج کے دن ہم نے تمہارا دین جو ہماری نعمت ہے تم پر کمال کر دیا تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا اور یہ بھی قرآن میں دوسری جگہ کہہ دیا کہ اب کو جو اسلام کے علاوہ دین چاہے فلن یق والا اس سے ہرگز یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حلال و حرام سے ہوا، کہ پہلی آئیم حرم کی حالت میں تمہارے اوپر شکار, شکار حرام ہوا اور تمہارے لیے بحیمت العام تمام چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے اس کے جن کی غرمت بیان غرضے کے اسی طرح اس پورا مبارک کا مختلف احکامات بیان ہوئے مسلمانوں کو اس نعمت کے تمام ہونے کی خوشخبری سنائی اس کے بعد اس آیا کے بعد کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہوئی یہ آخری آیات ہیں جو نازل النبی علیہ السلام پر اور اس پورا مبارک کا کیس اعتبار سے بہت اہمیت ہے کہ اس میں کوئی چیز اس کے اوپر یہ آپ آئے دیکھیں پچاس کے اوپر اف حکمل یعنی یہ اکاون نمبر سے پچاس نمبر آئے اف حکمل جاہلی کیا یہ جاہلیت کا قانون اور جاہلیت کے اصول حرام اور حلال چاہتے ہیں حکم القمی اور جو اللہ پر یقین رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر کون پھر اس آیت کے بعد یہ منافقوں کی پہچان بتائی گئی ہے فطر الفی قلوبی مرض اس سے آگے باون نمبر یو سار کافر جن کے دلوں میں منافق جن کے دلوں میں مرض ہے انہیں دیکھے گا کہ بھاگ کر ان کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی جماعت کا حصہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہتے نقشہ ان کسی بنا گا ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زمانے کی کوئی آفت نہ آ جائے ہو <عَندي> سکتا ہے رب الجل غل اکرام قریب اہل ایمان کو فتح دے دے اللہ کا دین نافذ ہو جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا نازل ہو فیوس بھی ہو اعلیما فیم ناد جس لیے بھاگ کر کافروں میں گھس رہے ہیں اس پر یہ سخت اس کے آپ بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے یہ آیت نمبر چون ہے ایک آیت چھوڑ کر یعنی سارا مضمون یہ چل رہا ہے سارا تو ہم نہیں پڑھ سکتے یا ائیو اللہ دینا آمن اے وہ لوگ جو ایمان لائے میں کم ان دینی جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتاد ہو جائے گا کافر ہو جائے گا بس بھیا طلّہ بھی قوم اللہ وہ قوم لے آئے گا ان قریب تمہیں مٹا دے گا اللہ تم سارے مرتد ہو جاؤ تو اللہ کا دین نہیں مٹے گا تمہیں مٹا دے گا ایسی قوم لائے گا یوسف جو کہ جن کو اللہ محبوب رکھے وہ یوحی اور وہ اللہ کو محبوب رکھے عظیم لطن الگ مومنین مومنوں کے لیے وہ بالکل ذلیل یعنی بچھے ہوئے ہوں شیر و شکر ہو دوست ہوں غ غم ہوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہو ہوں آئزت کافروں پر بہت زیادہ شدید ہو بہت زیادہ ان کے بارے میں سخت ہو جس طرح کفر کے بارے میں سخت ننگی تلوار ہو یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں ولا یا قاتون لو اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے ضالی کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اتنی ہم شاہ جسے چاہتا ہے آتا فرماتا ہے اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے سب لوٹ لو اللہ کے فضل کو اللہ کا فضل کبھی ختم نہیں ہوگا تو یہاں پر کس وجہ سے انہیں مٹائے گا اللہ کیا خرابی تھی یہ مومنوں کے بارے میں سخت تھے اور کافروں کے بارے میں نرم تھے. اب وہ لوگ لائے گا اللہ جن سے اللہ پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کریں گے اللہ سے پیار کرنے اور اللہ کو محبوب رکھنے کے کیا اعمال ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے کیونکہ دل میں کیا عقیدہ میرے دل میں اس وقت اور آپ کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے غیب کا علم اللہ کے لیے صرف اعمال جو گواہی دیتے ہیں اس پر ہمیں حکم اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے تلقین کی وہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جا گزری ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرے گا جو مومنوں کے لیے تو نرم ہوں شیر و شکر و جان چھڑکنے والے ہوں ان کی حفاظت کرنے والے ہوں ان کا ساتھ دینے والے اور کافروں کے لیے نرگی تلوار ہوں جو کافروں کو دوست بنائے گا اور مومنوں سے دشمنی کرے گا ظاہر ہے کہ یہ وہ دوستی ہے جو کافر کرنے والی ہے کیونکہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اچھی مسلمان میں کہ وہ کافروں کا تو دوست ہو اور مومنوں کا دشمن ہو یا ایسی دوستی کرے جو دوستی ایمان سے اسلام سے مسلمانوں سے دشمنی کیے بغیر نہ ہو سکے یہ ہے وہ طبلی جو کافر کرتی ہے اور اگر ایسی دوستی کرتا ہے کہ جس کے بعد مومنوں سے بھی دوستی قائم ہے مومنوں سے بھی ان کا حق ادا کرتا ہے ایمان کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا تو یہ دوستی ففق ہو سکتی ہے معافیت ہو سکتی ہے یہ دوستی بدترین صفق ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کافروں سے تعلق دنیا کے کاروبار یا دنیا کے معاملات میں رکھنے کی وجہ سے کفر اس کے دل میں دن بدن جگہ پکڑ لے اور آخر کار یہ کافروں کے ساتھ ایسا مل جائے کہ مومنوں کا دشمن بن جائے اس وقت یہ کافر ہو جائے کیونکہ یہ چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی کہ کافروں کا بھی دوست ہو اور مومنوں کا بھی دوست ہو اس معاملے میں جس میں کافروں کی دوستی اللہ نے کفر قرار دی یعنی کافروں کے دین کی حمایت کرے جب کافر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو سلیب کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو یہ وہ دوستی ہے جس کے بعد اسلام سے مسلمانوں سے دشمنی کیے بغیر یہ دوستی نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ جو حرام ہے یہاں یہی بیان ہو رہی ہے میں یار تک دمن کم جو تم میں سے مرتاد ہو جائے گا مرتاد کرنے والی کون سی چیز تھی یہ مومنوں کے لیے سخت ہو گیا کافروں کے لیے نرم ہو گیا یہ تھی مرتاد کرنے والی چیز دوسری کیا صفت اللہ دے گا یوجا فی سبیل اللہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیا جہاد کیا چھوڑنا تھا جہاد کرنے والوں کی چاند کھینچنے لگا کافروں کے ساتھ مل کر مجاہدین کو قتل کرنے لگا تو اب کون ہے یا ائو اللہ جینا من کو جو تم میں سے مرتاد ہو جائے گا تیسری مرتاد ہونے والی بات کیا تھی ولا خاف علامت اب جو آئے ہیں لوگ مومن یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے اور میرا کیا بنے گا دنیا میں میری حیثیت کیا ہوگی مجھے تو لوگ کھا جائیں گے تانوں کے ساتھ ذالک فضل اللہ یہ جو برو آئے گا یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کے اندر یہ صفات ہے یوں اسی میں شاہ جسے چاہے فضل سے مالا مال کر دے وہ اللہ عسن علی اللہ وسط والا ہے اور اللہ علم والا جانتا ہے کہ کس کو فضل دینا ہے کس کو نہیں دینا انما نہ حسر کے لیے بس صرف ولیغ تمہارا دوست کون کون ہے اللہ اللہ تمہارا دوست ہے وہ رسول ہوں الرسول تمہارا دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم ول آ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تمہارے دوست ہیں صرف ایمان لانے والے نہیں یقیمون اللہ جین یوقیم نسخات بحمرا جو ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی شہادت اپنی نماز کو قائم کرنے سے اور یہ جمع کے سیگے ہیں وہ جماعت ہیں نماز جماعت کے ساتھ قائم کرتے نظام نماز کا قائم کرتے زکاط کا نظام قائم کرتے بہمرا کی اور وہ مل کر اللہ کے آگے جھکنے والے یعنی ان کا معاشرہ اللہ اکبر کا نعرہ اپنے عمل سے بلند کرتا ہے وہاں اللہ کی چلتی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی چھوٹا معاملہ بڑا معاملہ وہ میں یا تھا اور جس نے اللہ کو دوست بنا لیا وہ رسول اور اس کے رسول کو ول امن اور ایمان والوں کو وہ اللہ کا ٹولہ ہے غلبہ اس کے لیے ہے یعنی باقی سب ان کے دشمن ہیں صرف یہ دوست ہے اس کے بعد چند آئے اور پڑھنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف علماء طلف کی تحریروں کی طرف آتے ہیں. آپ ساتواں پارا شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک سو اٹھاسٹھ نمبر تک ہے اس میں آیا نمبر پڑھیں آپ اوپر سے یہ اٹھہتر نمبر آئے گا لعن اللہ دینا لانت کئے گئے لعن دینا لانت کیے گئے, گئے کافرائیل جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے سارے کافر نہیں ہوئے ان میں ایک تولہ مسلمان ہے آج بھی ہے جب اسے نبی علیہ خبر پہنچی مان لے آ کر اللہ لسانی داوید اب سب مریم لانت کنہوں نے کی ان بد نصیبوں پر داود کی زبان سے لانت ہوئی اور عیسا ابن مریم نے لانت کی رحمت بھیجنے والے انبیاء اور رسول سے ان کو لانت ملی بد نصیب ذہانی کا بھی اس لیے کہ انہوں نافرمانی کی وہ حد سے بڑھنے والے تھے اب نافرمانی بھی بیان ہوتی ہے حد سے بڑھنا بھی قانون نافرمانی کیا ہے کانو لا یا منکر فعلوق یہ جب منکر ہوتا تھا اس سے روکتے نہیں تھے لبی سما قانو یفعلون بہت برا ہے جو انہوں نے کیا جب منکر سے روکا نہ جائے تو منکر پھیل جاتی ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے جیسے آج ہم پر کافرہ حکومت قائم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ منکر سے جب تھوڑی سی لڑائی نہیں کی گئی مار کا نہیں کیا گیا اسے اس روکا نہیں کیا گیا آج منکر اتنی پھیل گئی ہے کہ اس سے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے بھائی بیٹھ جاؤ کامیابی تو ہونی نہیں سب نے تم نے مار دیا جانا ہے آخر کار صرف تمہارے ساتھ بھی اور سختیوں بھی ہمیں بھی مروا ہوگا بہتر ہے ابھی ان کے سامنے لیٹ جاؤ اور سجدہ کر دو اتنا ڈر تاری ہو گیا ہے یہ ڈر اس لیے تاری ہوا ہوا ہے کہ بالمعروف نہیں منکر مدت سے ہم نے بھنگ کر دیا شکر ہے اب اللہ نے شروع کروایا مسلمان کے ہاتھ میں گن آئی تو اب اسی کو تانے دینے لگے اور اس کی ٹانگ کھینچنے لگے ترا کثیرم بن دوسرا اب جرم سنیے یا تدون حد سے بڑھنا ترا کثیرم بن تو ان میں سے اکثر کو دیکھا گیا یہودارہ کو یت یتن کا یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے لبی قدمت ان خسم برا ہے یہ جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں اللہ علیہ کہ اللہ ان پر غصے ہوا بدتناک ہوا وہ فی الد ہی اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اب آیت آئی غور سے سنیا کی آیتیں قرآن میں اتنی ہیں کہ وہ میں نہیں پڑھ سکتا وقت نہیں یہ آیت کافی ہے وَلَوْ قانو يُؤْمِنُونَ اللہ اگر یہ ایمان لائے ہوتے اللہ کے ساتھ وہ نبی جی اور نبی اپنے وقت کے نبی کے ساتھ عیسیٰ علیہ صلاط والسلام داود علیہ سلاط والسلام ابراہیم علیہ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کا نبی جو بھی تھا اور اب ہمارے لیے سارے وما اور جو نازل ہوا تھا اس نبی پر اللہ پر نبی پر اور جو نبی پر وہ نازل ہوئی تھی اس پر اگر ایمان لائے ہوتے کبھی انہیں دوست نہ بناتے یہ دونوں چیزیں کیسے ایک دل میں جمع ہو گئی بلا کن کسی نم لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر فاطق ہے آئیے اب علماء نے جو اس کی شروع کی ہے اس کی طرف سب سے پہلے ہم شرخ السلام ابن طیبیہ کو فالو کرتے یہاں پر ابن طیبیہ بیان فرما ہیں کہ موالات کی جنس میں سے دوستی میں سے اللہ کی ضم اللہ بحا اہل الکتاب المناسک جس سے اللہ نے مذمت کی والے کتاب کی جس موالات سے اور مناسبین کی یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اگر وہ ایمان لائے ہوتے تو کبھی ان سے دوستی نہ کرتے وہ کیا ہے المانگ الف ابا تمہ دونہ کتاب اللہ کما الله کا فار الكتاب کتابنافی المام کف ان چیزوں پر ایمان لانا جس میں سے بعض رہے اور وہ یہ ہے اتحاکم الیہ دون کتاب, کتاب اللہ تعالی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اہل کتاب جو ہے ان سے فیصلے کرانا آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں فیصلے اہل کتاب کے بنائے ہوئے قوانین سے ہوتے ہیں الم طرح کیا نے دیکھا ان لوگوں کی طرف اونتو من الکتاب جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں وہ بتوں پر ایمان لاتے اور تاغوت پر ایمان لاتے و کافروں اور کافروں سے کہتے ہیں ہا الاحدین والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے من او اویا اور جس نے ان سے تولی کی دوستی کی ان کے مردوں سے یا ان کے زندوں سے بالمحبت محبت کے ساتھ ود تعظیم اور ان کی تعظیم کی یہ اعمال ہیں جو آدمی کے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں ورنہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا میں نے محبت کی وہ بھی میں ابھی کھل کر سارے بیانات ان کے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں بالمحب ود تعظیم اور ان کی تعظیم کی وموافقت تھا تو اور ان کی موافقت کی افواض طور پر وہ لوگ جو اہل ایمان سے لڑ رہے ہیں جو شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور شریعت میں داخل ہے شریعت پر چلتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اپنی بیویوں کو دین سکھاتے ہیں ان کو پردہ کرواتے ہیں حلال و حرال کی تمیز کرتے ہیں اور مرتے ہوئے بھی اللہ کا دین نہیں چھوڑتے سخت تکلیف میں بھی اللہ کے دین سے چمتے ہوئے ان کے مقابلے میں ان کی موافقت کرتے ہیں. کہا کیا کہ شروع سے پھر وہ جس نے دوستی کی ابن تینی ہے امبات ان کے مردوں سے او احیاء ہوں یا ان کے زندوں سے بے محبت ان سے محبت کا اظہار کیا بس تعظیم ان کی تعظیم کی انہیں پیار پیار سے ہر جگہ پر وصول کیا اونچی جگہ پر بٹھایا ان کے لیے ہر جگہ بہترین ٹھکانے انہیں دیے اور ان کو ہر اعتبار سے اپنا افسر مانا یہاں تک کہ ان کے ملک میں آ کر وہ ڈرون کے ساتھ حملے کرتے ان کی پبلک کو مارتے رہے وہ بھی قبول کیا اور اگر انہوں نے کہا مسلمانوں کو مسجد میں لال مسجد میں مردوں عورتوں بچوں کو سب کو مار دو قرآن کو جلنے دو جلتا ہے مسجد کو سوتنے دو تو انہوں نے توڑ دیں باجور میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا ان سب کو قتل کر دو بچوں کی بوٹیاں ملی دیواروں کے ساتھ چمتی ہوئی مسجد ٹوٹ گئی قرآن جل گیا تو انہوں نے پرواہ نہ دی محبت والا فکا اور من وہ میں سے کافر ہے کل ابو جس طرح وہ لوگ جنہوں نے موافقتی کی آدا ابراہیم الخلیل من القانی دین کلدانیوں میں سے ابراہیم علیہ اللہ سلام دشمن نمرود کی جنہوں نے موافقت کی من السحر وہ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے جادو کرنے والے ولین وا فکو جنہوں نے موسا کے دشمنوں کی موافقت کی, فرعون بسحر فرعون اور اس کی قوم جنہوں نے سحر کے ساتھ موسا علی سلا اسلام کی موافقت کی دشمنوں کی موافقت کی اور موسا کی مخالفت کی آو یا جس نے دعویٰ کیا انہی سان ان کے کوئی بھی بنانے والا نہیں غیر سوائے مخلوق کے یعنی فرعون کو خالق مانا ولا خالق اور کوئی خالق نہیں سوائے مخلوق کے غیر المخلوقی مخلوق کے علاوہ بلا فوک سماوا کیمت محمدیہ کی طرف آئے طے لیا اللہ ہوں اور آسمانوں کے کو اوپر کوئی الحا نہیں تما یا پول جس طرح صوفی کہتے اتحادیہ صوفیوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اور بندے میں اتحاد ہے دونوں غیر نہیں ہے وہ غیر ہوں من الجمیہ اور جس طرح جہمیا فرقہ کہتا ہے ول جین وا فکشا جنہوں نے شادیوں اور فلاسفہ کی مواقع کی خالف و رسول ہی جو وہ اللہ کے بارے میں کے بارے میں کہتے و وقال ابن جریر اصطبری ابن جریر جو رئیس مفسرین ہے کہ تمام سلف نے اخبال سلط کی, کی تفسیر کرنے میں ابن جریر طبی کو سب سے بڑا مفصر مانا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَن جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہیں سے ہے وَمَن جس نےا کو دوست بنایا دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر فعل نہ وہ انہی میں سے ہے یہ دون المؤمنین سے ایک بہت بڑے عالم ایک سالے آدمی کو بھی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے جیسے مجھے بتایا گیا میندون المؤمنین کا مطلب ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا وہ کہتا ہے جرم یہ ہے کہ تم کافروں کو دوست اس وقت بناو جب مومن تمہارے واسطے دوستی کے لیے میسر ہے جہاں جن ملکوں میں مومن نہیں ہیں تم کافروں کو دوست بناتے ہو تو اس دوستی کو اللہ نے حرام نہیں کرا دیا علماء مفسرین نے کہا یہ بالکل غلط خیال ہے مندون المؤمنین ایک ضرور اور ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ آیات کا شان نزول ہے کہ کچھ منف... مسلمانوں نے کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے بارے میں یہ آیت ناز ورنہ قانون عام ہے یقول فرماتا اللہ تعالی تعالیٰ فنا من جس نے ان سے دوستی کی و ناشرہ ہوں اور ان کی مدد کی اللین یہ ابن جریر طبعی ہیں شیخ البانی فرماتے کہ سب سے زیادہ سلف کی تفسیر کی آئینہ دار تفسیر تبری کی تفسیر ہے کیونکہ تبری سب سے زیادہ سلف کے اخبال نقل کرتے ہیں اور سند کے ساتھ نقل کرتے ہے اکاش کے امت میں سے کوئی اٹھے اور امام ابن جریر تبری کی اس تفسیر کی بھی تفحیح کر دے اس میں روایات کے اندر صحت کا انتظام کرتے ہوئے صحیح اور دئی کو جدا جدا کر دے آمین من يَتَوَلَّ الود و دُونَ الْمُؤْمِنِينَ المنین جس نے یہود و نسارا کو دوست بنایا مومنوں کے بجائے من طرح مطلب یہ جس نے ان کو دوست بنایا عَلَى اور مومنوں پر ان کی مدد کی اپنے اڈے دیے اپنی فوجیں ان کے ساتھ کر دی فہو من اہلی دینی ہند و ملتی کے دین میں سے ہے وہ انہیں کی ملت کفر میں سے ہے فعن اللہ متب کیونکہ کبھی بھی دوستی کرنے والا دوستی نہیں کرتا آدھن کسی ایک سے ہی دین ہی مگر وہ اس کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ وہی ہی راد وہ اس کے ساتھ رادی ہے یہ مراد ہے اور یہ مفت صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اڈے دیے اپنے اپنی فوجیں ان کے ساتھ حمایتی کر دی اور مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا یہ تو انہوں نے اپنی قومی حمیت کی وجہ سے کیا قومی غیرت کی وجہ سے کیا ملک بچانے کے کی لیے کیا ہے یہ وہ کمر تو نہیں ہے کہ یہ یہود و نسارا کے دین پر راضی ہو گئے ہیں اور یہ اس کو صحیح سمجھتے یہ تو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کو پہلے کافر کیا پھر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو گیا کلیما گو کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور کافر کو یہودی اور نفرانی کو چھوڑ رہے ہیں دوسرا جو ہے خطیب है افطا وہ کہتا ہے یہ بھی عجیب زمانہ آ گیا ہے یہودی اور نفرانی مزے سے کھڑا ہے اور مسلمان مرا پڑا ہے ایسی ان کے پیٹ میں درد ہوئی ان لوگوں کے بارے میں حمایت کے لیے کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے ساتھ وہ تفصیل کرنا شروع کی جو سلف میں مفقود ہے اور یہ جرم کرتا ہے کہتا ہے سلف یہ ابن جریر طبی کہتے فائن نہ لا یا نہیں تولی کرتا یہ طولی کامل ہے طولی مطلق ہے یہ تولی وہ ہے جو آدمی کو ملت اسلام سے نکال کر کھر میں لے جاتی ہے لا یا طلع لی کرنے والا دوستی کرنے والا یہود ال سے دوستی نہیں کرتا سے اللہ وہ ہوا بھی مگر وہ اس کے ساتھ جس سے دوستی کرتا ہے وہ بھی کے, کے ساتھ وہ ماہ ہوا علیہ اور جس شریعت اور راستے پر وہ ہے راضی راضی ہے وہ راضی ہوں وہ راضی دین ہوں جب وہ اس پر راضی ہے اس کے دین پر راضی ہے है قد آدا ما ہوا، ہوا تو اس نے اس کی دشمنی کی ہے جس کا یہودی اور نصرانی دشمن ہے وہ عدیل اسلام کا دشمن جس پر وہ غصے ہے یہ بھی اس پر غصے ہے سارا ہکم ہوکم اس کا حکم ان کا حکم ہے جرم اس کا کیا تھا اوبر پھر سن لیے من جس نے ان کی دوستی کی نا سارا اور ان کی مدد کی اللین مومنوں پر یعنی اسلام کے مقابلے میں ایمان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں سلیبیوں کی مدد کی کے جھنڈے کو اٹھانے والوں کی مدد کی بہوا بن و بل کالا ابن العربی ابن العربی کہتے ہیں یہ بھی احکام القرآن ان کی تفصیل کا نام پون بل مب تم ان کی طرف مبت کے محبت کے پیغام بھیجتے ہو یعنی ظاہر کے اعتبار سے قلب بل یہ حاتب بل بلتا کے قصے میں آیات نازل ہوئی کیونکہ حاتب کا دل وہ بالکل تھا توحید کے لیے بھی دلیل اس دلیل سے کہ نبی نبی کہا اما صاحب تھ جہاں تک ہاطف بن ابھی بلتا کا تعلق ہے جس نے رکا بھیجا ہے عورت کے ہاتھ کافروں کو خبر دینے کے لیے کہ میں حملہ اگر ہو رہا ہوں مکے پر تو یہ حاطب کا معاملہ یہ نہیں ہے کیونکہ حاطب نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ جلدی نہ کی کیجیے میں نے مرتا ہونے کی وجہ سے اور کافروں کے ساتھ جو ہے محبت کی وجہ سے یہ خط نہیں بھیجا جو بھی ان کے وہاں الفاظ ہیں یہاں پر موجود ہیں ہم دیکھ ہی لیتے ہیں الفاظ یہاں میرے پاس نشان موجود نہیں ہیں بہرحال ان کے الفاظ اس قسم کے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ عمر نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے جو کام کیا ہے یہ مناسبوں والا کام ہے کہ آپ کے حملے کی خبر دی ہے تو اس کی نبی علیہ السلاط والسلام نے نفی اس لیے نہیں کی کہ عمر کی بات درست تھی ظاہر کے اعتبار سے یہ کام جاسوسی تھا نبی علیہ السلاط السلام کی اور ان کو خبر دینا اسلام کے لشکر کے ساتھ دغا اور خیالک تھی مگر چونکہ صاحب وحی موجود تھا انہوں نے ان کے دل کی خبر دے دی دل کی خبر یہ تھی کہ حاصب سچا ہے اس کو کچھ نہ کہو اما صاحبکم یہ تمہارا جو بھائی ہے اس کا جو تعلق ہے اس معاملے میں سکت سڑک اس نے جو کہا سچ کہا اس نے بالکل مرتد ہونے کی وجہ سے دل کی محبت سے نہیں کیا یہ عمل اس کا ظاہری عمل ہے دل کی محبت ثابت نہیں ہے وہ حاضا نسلتی وہ آدھی و قلو یہ نسل سری ہے اللہ کے نبی کی گواہی ہے کہ اس کا دل خالص تھا جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاق السلام کو, کو وہی آ جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے یہاں دیے ایک شخص کتاب کر رہا ہے اتنے شاندار بہادری کے طریقے سے کہ صحابہ اس کی تعریف کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو جہنمی ہے ایک صحابی پیچھے لگ جاتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو یہ خودکشی کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں کہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے لڑا اب اگر اللہ کے نبی خبر نہ دیتے اس کے دل کی حالت کی جو کہ ہم نہیں جان سکتے تو یقینا ہمارے لیے یہی حکم تھا صحابہ کے لیے رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر انہیں اس کی خودکشی کا علم نہ ہوتا تو اس کو عزت کے ساتھ دفناتے اور جب اس کا آج بھی نام آتا تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ محمد کریم نے دل کی خبر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقع اس کو ہم جہنمی ہی کہتے ہیں یہاں ہاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ اس کا دل بالکل مرتب نہیں ہوا یہ کافروں سے محبت اور ان کے دین پر راضی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا کیونکہ یہ قریش کی قوم میں سے نہیں اس نے کہا میرے بچے وہاں پر موجود ہیں تو میں نے کہا ان پر میرا احسان ہو جائے گا اس نے سوچا اللہ کے نبی کو تو اللہ نے فتح دینی ہے خوشخبریاں آ چکی ہیں ان کا تو کچھ کبھی بگاڑ نہیں سکتا کافر میرا ایک رکا چلا جائے گا کافر میرا احسان سمجھتے ہوئے میرے بچوں کا خیال رکھے گا اس نے دنیاوی فائدے کی خاطر یہ غلطی کی ہے اس پر بھی اللہ نے کہا کا فقر اس طبیل آئندہ جس نے دنیاوی فائدے کے لیے بھی ایسی حرکت کی وہ راستے سے بھٹک دیا اس نے بھی بہت بڑا گناہ کیا سہارت ابھی بنتا تو کیوں چھوڑا گیا اس لیے کہ نبی علیہ السلام السلام کو ان کے دن کی خبر وہی کے ذریعے ہو گئے کہ یہ سچا ورنہ زہر کے اعتبار سے ان کا کھیل بہت خطرناک تھا اور ایک سعودی عالم کو میں نے شرح کرتے ہوئے سنا اس نے کہا آج جو یہ فیل کرے گا ہم اسے کافر بھی کہیں گے اور اسے قتل بھی کریں گے اس لیے کہ حاصل بل بلتا نہیں ہے اس کی خبر دینے والا ہمیں کوئی نبی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا دوسری بات وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جنگ بدر والوں کے لیے اللہ کا یہ حکم آ چکا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے جنگے بدر میں شریف ہونے والوں کو جھانکا اور یہ کہہ دیا اف الو ماشے تم تم جو چاہو کرو قد غفرت تلک میں نے تمہیں معاف کر دیا اگر وہ کفر کرے تو پھر تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ کا قانون ہے یقیناً اس جنگ بدر میں شرکت کی وجہ سے انہیں ایسا ایمان نصیب ہوا کہ اب وہ کبھی کفر اور نصاف نہیں کرے ان سے اور کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے اللہ نے معاف کر دی اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے رکا بھیجا اور وہ رکا واپس منگوا لیا گیا اسی طرح سے کالا ابن آتی نہ من ط تقدی ہی فہو بن ہوں جس نے اپنے احتقاد سے اور دین سے ان کے ساتھ دوستی کی جو کہ اس کا عمل ثابت کرے گا کیونکہ ہم دین تو نہیں دیکھ سکتے میں سے نیکما کفر کے اعتبار سے اور جو نکما اللہ کی طرف سے سزا ملے گی اس سے, اعتبار کے اس کے اعتبار سے بل خلود اور آگ میں ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے ومن من طب اللہ بے افعال ہی بن العزو بھی فلقت بلا کیا اور جس نے ان سے دوستی کی افعال کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے نہیں کی اور نہ ایمان سے خالی تھا تو یہ اس کا عمل ثبوت دے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے اور مذمت میں ان کے ساتھ ہے و حافظ ابن کثیر اب دوسرے بڑے مقدس کی بات سنی فی تفصیری من دون وہ جو دینافروں کو دوست بناتے وہ حقیقتا ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو دوست بناتے يسرون، يسرون بل انہیں چوری چوری محبت کے پیغام بھیجتے بھی بھی اور جب اکیلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے اناہن ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نہ ہم یہ مجاہدین کا جو ساتھ دیتے ہیں کبھی یہ تو ان سے کٹھا کرتے اصل تو ہم ڈاگر لے کر تمہارے کتے ہیں تمہارے لیے بھونکیں گے انما نہن ہم تو توٹھا کرنے والے ہیں اے کے ساتھ اظہار الموافق ابھی اگر کبھی موافقت کر بھی جائیں تو کہتے ہیں یہ جو اظہار ہم نے موافقت کا کیا ہے یہ تو بس وقتی طور پر تھا ان کو بے بیوقوف بنانے کے لیے اب محمد بن عبد الوہب نے ایک مثال دی ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین انہوں نے بات بہت ہی پیاری کیا درسمی تم یہ کہتے ہو محمد بن عبد الواف جواب دیتے کہ تفصیری کہتے ہو مجھے خارجی کہتے ہو انی اقف سے کہ میں دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر کہتا ہوں وہ کافروں سے دوستی کرتے و کل میں ایسا نہیں کہتا وا مسطل اللہ کا مثال میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ہو سکتا اللہ تجھے فائدہ پوچھا یہ علمی فتنا کبیرا میرے علم میں یہ بات پہنچی کہ فتنا بہت بڑا ہے کوئی اس وقت کا معاملہ ہے ان تجو نہ اور وہ کافروں سے دوستی کرنے کے بعد ایک احتجاج کر رہے ہیں دلیل پکڑ رہے ہیں کیا کہتے ما ذاکر رسل او را جو انہوں نے اپنے ان ورکوں میں جنہوں نے اپنا انہوں نے ازر لکھا ہے یہ بتایا ہے انم لم یک سدو بے ہر اب بات سمجھ آ رہی کیا کہنا چاہ رہے کہتے ہیں یہ جو تم سے انہوں نے جان کی ہے اہل توحید سے قبر پرستی کے دشمنوں سے محمد بن الوہب کے ساتھیوں سے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تمہارے ساتھ جان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم توحید کو رد کرتے توحید کو برا جانتے وہ احیا شرف نہ ہم شرک کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے جو تم نے مٹا دیا وہ ان نماز کا سدو دا ان ان ہم تو تمہارے شر سے بچنے کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے کہ تم ہمیں قتل کر دو گے ہو پھل با ہم تو ڈرتے تھے کہ تم ہمارے اوپر چڑھائی کرو گے اور ہمیں نقصان دو گے یہ بہانہ کر رہے ہم نے تمہارے ساتھ اتنی لڑائی کی ہے کہ ہم ڈر رہے تھے کہ تم ہمارے اوپر کوئی بم پھاڑو گے کوئی نقصان کرو گے ہم نے اس لیے لڑائی نہیں کی کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں اور کفر کے ہم ہیں ہم تو امریکہ پر سے بھیجتے ہیں امریکہ کے دین کے مخالف ہے تمہارے دین کے جو اسلام ہے محبوب ہے محبت کرنے والے پر نقوض میں کہتا ہوں ایک مثال سنو اب یہ مثال غور سے سنی بہت خوبصورت مثال ہے جنگ کی مثال بھی کہتے ہیں لقد درو ان سلطان ظالما اہل المغرب ظلمن عظیم منصی امبالم بلادین ہم نے یہ ایک گمان کیا ایک مثال ہم دیر میں سوچتے ہیں کہ سلطان جو مسلمان ہے وہ مغرب کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے ان کا مال چھین لیتا ہے ظالم بادشاہ مسلمان بادشاہ اور ان کے شہروں میں بھی ظلم کرتا ہے انہیں قیدی بناتا ہے تکلیفیں دیتا ہے ما ہاذا خافو اس علی لاہم اللہ بلادین اب وہ بےچارے ڈرتے ہیں کہ یہ سلطان ان قریب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطیاں ہوئی ہیں یہ حملہ کر دے گا پھر ہمیں بڑا مارے گا اور ہمیں قید کرے گا قتل کرے گا اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم کرے گا مال چھین کر لے جائے گا کھیتیاں اجاڑ دے گا الحمد للہ جو مثال دیا آج کے واقعہ سے انتہائی مماثل ہے کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں لوگ جو مغرب کے رہنے والے مسلمان ہیں کہ اس وقت اس ظالم سلطان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انگریزوں سے مدد مانگ لیں فرنج سے ان کو کہیں کہ ہماری آ کر مدد کرو میں عالم ہوں اور انہیں اچھی طرح مسلمانوں کو معلوم ہے ان الرج لا یو کہ یہ فرنجی جو ہیں انگریز یہ کبھی ان کی مدد نہ کرے گے ان ایک صورت میں کریں گے اے کہ یہ مسلمان کہیں نہ دنیا کم ہم فرنجیوں تمہارے ساتھ ہیں دین کے معاملے میں بھی تمہارے طریقے کو پسند کرتے ہیں جیسے انہوں نے ان کا قانون بھی جاری کیا ہوا ہے ان کی شکلیں بھی اپنائی ہوئی ہیں ان کی ثقافت بھی اپنائی ہوئی ہے ان کی تہذیب بھی اپنائی ہوئی ہے ان کی طرح بے حیا بھی ہو گئے ہوئے ہیں ان کی سیاست بھی اپنائی ہوئی ہے اللہ کا دین بھی ہٹایا ہوا ہے کہ یہ کہ اللہ دینیا کو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ ہے دنیا کے معاملے میں و دین فول حق اور تمہارا دین صحیح ہے آج بھی یہ روشن خیال اسلام جو پیش کرتے ہیں وہ ہرگز اسلام نہیں ہے بلکہ وہ دین کاری ہے دین حکم ہوق اور تمہارا دین صحیح ہے و دین السلطان فول باطل اور یہ جو ظالم سلطان ہے بل فرض محال یہ مسلمان جن کے پاس اسلام ہے توحید پر ہے قبر خان توڑتے ہیں جن پر غیر اللہ کا زبیہ اور غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو جیسے سوات والوں نے توڑی اور نماز پڑھتے روزہ رکھتے دیدیوں کو پردہ کراتے حلال و حرام کی تمیز کرتے اگر ان کے پاس کوئی ظلم بھی ہو بال فرض یہ ظالم اور سلطان کی طرح اب محمد بن عبد الواق تو ظالم کی مثال دے رہے ہیں یہ تو بچارے ظالم بھی نہیں مظلوم ہے ودین السلطان ہو اور یہ جا کر فرنجیوں کو کہیں کہ ان کا دین باطل ہے کیا آج یہ ہزاروں دفعہ نہیں کہتے کہ ان کا اسلام اسلام نہیں یا دہشت گردی ہے یہ قطع مسلمان نہیں ہے یہ سارے کے سارے درندے ہیں جا کر وہ کہیں فرنجیوں کو انگریزوں کو کہ مغرب والے مسلمان کہیں کہ ہمارا سلطان ہمارا بادشاہ مسلمان بڑا ظالم ہے اس کا دین خراب ہے تم اچھے لوگ تمہارا دین بھی ٹھیک ہے تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہے بس ازا روزالم اور دن رات ان کی مدد میں ان کی خدمت کریں ماں ان لم یہ رقل الفرن سعد یہ کہ دین فرن میں خود داخل نہیں ہوئے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں عید بھی پڑھ رہے ہیں ٹوپیاں پہن کے اور دھوبی دھلے کپڑے پہن کے لمب یت رک ال اسلام کو بالفعل نہیں چھوڑا اسلام پر عمل جاری ہے نماز بھی جاری ہے روزہ بھی جاری ہے آج بھی جاری ہے زکاط بھی جاری ہے لیکن لما تازاہر بما بیماز لیکن جب انہوں نے مدد کر دی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف ان انگریزوں کی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا وہ مراد ہوں بس اس اور ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے اسلام کی مخالفت نہیں ہے یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے فرنجیوں کو جا کر کہ تمہارا دین ہمیں اچھا لگتا ہے تم ہمیں اچھے لگتے ہو سلطان کا دین غلط ہے سلطان برا ہے آ جاؤ تو یہ صرف اپنے ظلم سے بچنے کے لیے حال یشکو شک کو کیا کوئی شک کرے گا انہم مرتدوں کہ وہ مرتد نہیں ہے فی اکبر ما یکون کف ورد بلکہ وہ کفر اور مرتد ہونے کی سب سے بڑی شکل میں ہے اذا خرا جب انہوں نے سراہد کی ان دین السلطان سلطان الباطل کہ یہ ان مسلمانوں کا دین باطل ہے ما علمی حالانکہ وہ جانتے ان حق کہ یہ سچ ہے جبکہ یصوبی محمد کو اجازت بھی دے چکے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کی قیادت دے دو اور ان کی قیادت میں اپنی ریاست کا نظام جو ہے تم سنوار لو معلوم ہوا کہ یہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ وہ محمد کے دین پر ہے ہر لال کیا اس کی گواہی دی پوری اسمبلی کی اکثریت کی پوری اسمبلی کی اکثریت نے اگر ان سے محمد کے دین پر نہیں سمجھا تھا اسے کسی سکھ کے دین پر سمجھا تھا کسی یہودی کے دین پر سمجھا تھا کسی جاپانی کے دین پر سمجھا تھا انہوں نے کس منہ سے انہیں اجازت دی جب وہ محمد کے دین کو جانتا ہی نہیں تھا مانتا ہی نہیں تھا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی ریاست کا نظام جو ہے قائم کر لو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ وہ محمد کے دین پر ہے تب بھی یہ اسے مارتے ہیں اور کفار کے دین کی حمایت کرتے ہیں مَا <عِلْمِهِم> حالانکہ ان علم ہے حق کہ سچ دین ان کے پاس ہے وہ سارا اور انہوں نے سراہد کی فرنج کہ دین فرنج جو ہے وہ شباب ہے وہ حق ہے پھر کہتے کالا سلیمان عل سلیمان علیہ آل شیخ اللہ رحمت کرے ان لوگوں پر جیتے ہیں جو اور جو مرتے کیونکہ یہ لوگ توحید کا حق ادا کر گئے اے المرحیم کل جان لے اللہ کی تیرے شامل حال ہے مشرقین کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے الموافقت ان کے دین پر موافقت خو مل ان سے ڈرتے ہوئے کہ دیزی قطر ہم پر برسیں گے اس لیے مسلمان علماء کو جانگیوں کے اندر کی ایئرپورٹ سے اخبار میں میں نے خود خبر پڑی تھی پچاس کے قریب وہ سعودی تھے جن میں اکثر علماء تھے چھسکتی سردی میں انہیں جانگی پہنائے گئے تھے اور امریکی مرد اور عورت دونوں ان کے پیچھے ان کی بیگ پر کک لگا رہے تھے انہیں زلیل کر کے جہاز میں چڑھا رہے تھے یہ حال تھا کہ کفار انہیں مار رہے تھے جن کفار کے حوالے کیا ان کفار نے ان کے سامنے قرآن کو بیس دفعہ گندگی میں پھینکا کبھی فلش میں جاتے تو قرآن وہاں پڑا ہوتا کبھی گندگی جمع کرتے ان سب کی ایک بڑے ڈرم میں اور اس ڈرم میں پھر ان کے سامنے قرآن پھینکتے یہ ان کے حوالے کیا ابھی یہ کفر نہیں کیا یہ تو حمیت ہے اپنی قوم کی یہ قوم کی اہمیت نے کیا یہ ٹھیک ہے بہت غلط کام ہے اس سے علما کو روکنا چاہیے مگر یہ کافر نہیں ہوئے مسلمان ہیں ابھی بھی کہتے ہیں اذا مشرقین الموافقہ جب مشرقین کے ساتھ موافقت ظاہر کی ان کی حمایت کی مسلمانوں کی مخالفت کی اللہ دین ہی ان کے دین پر ان کی موافقت کی کیونکہ یہ صلیبی جان ہے وہ صلیب لے کر اٹھے ہوئے خواہ فم ان سے ڈرتے ہوئے بیزی کٹرنا برف کیا ہے مدارات لہوں ان کی خوشامت کرتے ہوئے اور نرمی دکھاتے ہوئے ان کے شار کو دور کرنے کے لیے کافی نہ یا کر برے کیوں نہ جانے مکرو کیوں نہ جانے بغاز ہوں اور ان سے بغل کیوں نہ دل میں رکھے وہ یو ہیل اسلام بل مسلم اکیلا بیٹھے تو پھر مگر مت کے آنسو بہائے اور کہے ہائے اللہ جتنے یہ بہادر ہے اور یہ تو جب آ کر بیان دے تو کہ میں نے کچھ فرشتوں سے بھی اوپر انہیں لے پایا بول والمسلمین بل اذا لم مل ہوں الا ظاہر جب اس سے ظاہر نہیں ہوا اسلام کے بارے میں کچھ بھی سوائے دشمنی کے داخلہ ازہر المافق الینی اور اس وقت تو یہ بالکل جائز نہیں ہے جبکہ یہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں یہ محفوظ ہے اور ان لوگوں کو پھر خود اپنے اوپر موافقت کے لیے بلائے اور ان کی اطاق میں داخل ہو اور ان کے دین باطل میں داخل ہو وہ علائی اور ان کی مدد کرے اس بات پر ان کے دین کے پھیلنے پر سلیب کے اونچے ہونے پر بے نصف اور اپنی پوری زور کے ساتھ مدد کرے اور مال کے ساتھ وبا اور ان کی دوستی کرے وہ کت الموالات بین و بین المسمنی نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان اس کے دشمن ہو جائیں مسلمانوں اور اس کے اندر دشمنی ہو جائے ان کی اور اس کے اندر دوستی ہو جائے وہ سارا مل جنوبا شرف اور یہ کبے پوجنے والوں کے لشکر میں سے ہو جائے شرک والوں میں سے ہو جائے اور اس کے اہل میں سے ہو جائے کل کی خبر تھی کہ پیر بابا کا مزار پھر دوبارہ زیارت کے لیے کھول دیا گیا معلوم ہوا کہ یہ جنود وہی جنود ہیں جو کب کے اور شرک کے بعد جنود اس کے کہ یہ مخلصوں میں سے تھا میں تھا ان کے مسلمان اس کے بارے میں شک نہیں کرتا. اَنَّهُ یہ, یہ بدترین دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا ولا مکر سوائے مکرہ ان میں کوئی بھی مستفنا نہیں اتنی نکول ہے کہ میں پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا آپ سننے کی دس منٹ اور ہمت رکھتے ہیں تو میں چلتا ہوں ورنہ اس کو اگلے دفت تک ان اللہ تعالی جو ہے وہ اٹھا رکھتے ہیں جی جا دیکھ؟ اہم بات ہے ایک سو چوبیس نمبر پر ایک فتوا ابن نے کا جو کہے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں دیا اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے یہ ما ماردین کے بارے میں ان بڑد ماردین حل ہی بلد و حرک ام بلد وڑک ماردین کا ایک ایسا شہر تھا کہ جس پر یہ ایسا علاقہ تھا جس پر کافر غالب آ گئے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے جیسے ہم ہیں ان کے بارے میں فتوا اطنطامیہ کا یہ بڑا آنکھیں کھول دینے والا اور معاملات تھے جو بعض بھائی زیادتی کرتے ہیں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں کہ سب کو پسند کرو یہاں سب کا مال حلال ہے لوٹ لو ان کے لیے یہ فتوا خاص طور پر مفید ہے ابن تعبیہ کو سوال ہوتا ہے بحال یا جیبو المسلم المقیب بہا الجرا بلا, بلا بل اسلام کیا مسلمان مار دین کے علاقے سے ہجرت کر دے مسلمانوں کے ملکوں کی طرف یا نہ کرے بجبت علیہ اگر اس پر ہجرت واجب ہے ولم لمب یو حاضر و ہجرت نہیں کرتا بسا اعدال مسلم بنفتی اور مسلمانوں کے دشمنوں کی اپنی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ مدد کرتا ہے حل یاسم کی ضال کا گناگار ہوگا کیونکہ حاکم جو ہے وہ قافر ہے حاکم جو ہے وہ بئیمان ہے اور رہنے والے رعایت مسلمان ہیں وہ ہر یاسم بن رومات بن نفاذ وہ سب بھی, بھی عملہ اور وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا اور اس کو گالی دیتے ہیں وہ گنا گار ہے کہ نہیں کا ابن فیملی جواب دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی تمام تعریف ہے تمام تاریخ اللہ کے لیے یہ اتنے تعمیت اس لیے کہتے کہ مجھے اپنے علم پر کوئی ناز نہیں جو بھی مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ اللہ دی حدانا لہذا الحمد للہ قن اللہ الحمدللہ دما المسلمین مسلمانوں کے خون و امبالین اور ان کے مال محرمت حرام ہے ہری سوکھان جہاں بھی ہو مسلمان فی ماردین او غیر ماردین میں ہو جس کی حکومت کافروں کی ہے اور رعایا مسلمان ہے یا اس کے علاوہ کہیں ہو کہ ان شریعت دین الاسلام محرمت اور یہ جو کافر حاکم ہے ماردین کے جو کہ اسلام کی شریعت سے خارج ہے جیسے ہمارے حاکم ہیں ان کی مدد کرنا حرام ہے محرمت سوان کانو مار دین کانا کی خبر ہے یہ ماردین مار والے حاکم ہو یا کوئی اور ہو بل مقیم بھی ہا یا اس میں مار دین میں رہنے والا کوئی رعایا کا کافی بھی ہو اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے ان کانا آجامتی ودرا علیہ ہجرت ہم پر بھی کب فرض ہوتی ہے مثلا اپنے ملک سے جب ہم یہاں پر دین کو قائم نہ رکھ سکے حق کی بات نہ کر سکے توحید کا اظہار نہ کر سکے اور شرک سے نہ بچ سکے اس وقت کانا آجزن جب آجز ہو اب اکامتی اپنے دین کو قائم کرنے سے اور دین کائم ہوتا ہے توحید کے اظہار سے اور شرک کے انکار سے جب توحید کا اظہار نہ کر سکے شرک کا انکار نہ کر سکے جب سنت پر عمل نہ کر سکے بدعت سے اپنے آپ کو روک نہ سکے واجبا تل ہجرا علیہ اس پر ہجرت واجب ہو گئی و اگر یہ نہیں ہے دین قائم رکھ پاتا ہے ایسے ملک میں جہاں کی حکومت کافیر ہے اور لوگ مسلمان ہیں ان لوسری بات تو پھر استحباب ہے پھر یہ نیکی ہے کہ ہجرت کرے اور واجب نہیں ہے مسا مسادہ تو ہوں یہ والانوال اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنا جانوں سے اور مالوں سے یہ ان پر حرام ہے اور واجب ہے ان پر الانتناع من زیادہ یعنی کسی اعتبار سے بھی یہ کافر حکومت جو بھی ہو کسی بکت کی اس کی اس کے کفر میں مدد کرنا کبھی وہ اچھے کام بھی کرتی ہے مثلاً ایک قانون ہے کہ بائیں ہاتھ چلو اگرچہ مسلمان ملکوں میں دائیں ہاتھ ہونا چاہیے نبی علیہ سلاط اسلام دائیں کو پسند کرتے تھے ہر کام میں مگر اب بائیں ہاتھ کا ایک دستور قائم ہے تو بائیں ہاتھ چلنا ہمیں ضروری ہے ہم اس خیال سے اگر کہیں کہ نبی علیہ سلاد اسلام دائیں ہاتھ پسند کرتے تھے دائیں ہاتھ چل کے لوگوں کی جان طلب کریں اپنی جان کو ہلاک کریں تو یہ حرام ہوگا یہ ایک اچھا اصول ہے کہ اصول بنا دیا ٹریفک کے اشارے مقرر کر دیے ان کی مطابقت سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوتے ان میں جو ہم ان کی عطاط کرتے یہ ان کی عطاط نہیں ہم اپنے نبی کی عطاط کرتے تو اس میں ان کی موافقت جائز ہے ہر ایسے قانون میں جو اسلام کے موافق ہو جو اسلام کے مخالف ہو ان میں اس کی استطاط ان کی اطاط ابن تہمیہ کہتے ہیں ید علیہم ان پر واضب مسلمان رعایا پر النا کے رک جائے مل جان ان کی اطاش سے جب کہ وہ اللہ کی نافرمانی بنتی ہو کسی طریقے سے بھی جو ممکن ہو من تہذیب غائب ہو جائے یعنی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دے جھوٹا وہ کہتے ہیں الیکشن میں آپ کو پرسیڈنٹ بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے الیکشن کا سیٹ ہولڈر تو یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بھی اگر دے دے تو اس کام کرنے سے کم جرم ہے غائب ہو جائے کہے دی میں نہیں آ سکتا یا اغوا ہو جائے گم ہو جائے بس وہ کہ گھر والے پتہ نہیں چلتا ترجیح غائب ہو جائے وہ غلط کام نہ کرے نہ جان کے ساتھ شریک ہو نہ مال کے ساتھ آؤ تاریخ یا کوئی عذر بنا دے کوئی بہانا بنا دے ایسا بہانہ جس سے جان چھوٹ جائے کہ میری بیوی سخت بیمار ہے میں نے اس کی خدمت کرنی ہے یا بچے کو ہاسپٹل لینا ہے آؤ مسانا مسانہ آ کرے رشوت دے رشوت بھی دے سکتا ہے رشوت دے کر اور کوئی کسی قسم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جس سے یہ چھوڑ دے گا لم یمکن جب کسی طریقے سے بھی بات نہ بنے وہ کہیں جناب آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں اور پتا ہو کہ آپ پکڑ کر لے جائیں گے چھوڑیں گے نہیں فائزہ لم یمکن جب ممکن ہی رہا اگر ہجرت کے سوا کوئی چارہ کاری بھاگ گئے پھر نہیں یہاں رہا پھر حرام ہے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا وہ بھی بات نہ بنی اس کے بعد جنگ لمبی ہو گئی انہوں نے کہا اچھا آپ تو صحت مند ہو گئے آ جاؤ پھر بہانہ تاریخ کی بہانہ بھی ختم ہو گیا انہوں نے کہا اب چاند درست ہو گئی جو ٹوٹی تھی اب کوئی طریقہ باقی نہیں رہا آپ پتہ ہے کہ پکڑ کے لے جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف سف میں کھڑا کر دیں گے ولا یا اور جائز نہیں ہے سب بہوم عموماً رم کہ یہ جو رعایا یہاں پر رہ رہی ہے آج جو ہم رہ رہے ہیں ہمیں کہا جب کہ منافق ہے اور ہمیں گالی دی جائے یہ جو دیتے ہیں یہ خارجیوں کا طریقہ جو لوگ یہاں پر توحید کا اظہار کر رہے سرک کا انکار کر رہے ہیں جن سے الحمد سنت پر عمل ثابت ہے جن کا عمل بدر کے خلاف ہے انہیں کہنا کہ یہ جناب کیوں نہیں حکام کے خلاف تلوار اٹھاتے نہیں ان میں طاقت نہیں اللہ کے بندو ہر جگہ تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے پر تف اپنی استطاعت کے مطابق کہیں میدان دعوت کا ہے کئی میدان تہذیب کا ہے کہیں ثقافت کا ہے کہیں میدان جو ہے کوئی اور ہے کسی طریقے سے کام کرنا ہے ہر جگہ تلوار اٹھانا نہیں ہے تو جو ان کو کہے گالی دے اور مناسب کہے وہ غلط کرتا ہے بلا یہ الحلال نہیں ہے ان کو گالی دینا اور ان کو مناسب کرتانہ دینا بل نفاط یقا وہی ہوگا منافق جو کہ کتاب اور سنت میں جو صفتیں دی ہے ان کا حامل ہوگا فیض گلو فیح بعض مار دین و ہاں بعض مار دین میں رہنے والے اب میں کہتا ہوں بعض پاکستان میں رہنے والے منافق بھی ہے اور ان کے علاوہ بھی دنیا میں منافق ہے اما ام کون ہوا دار حرد اور یہ کہ وہ دار حرد ہے اور سلم ہے یا دار سلم ہے مرکب تم سی ہا یہ مرکب ہے اس میں دونوں معنی موجود ہیں لئی من ذرا دار سلم یہ دار سلم تو اس لیے نہیں ہے کہ اس پر اللہ کے قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس پر قانون چل رہا ہے آئین کا جو کہ کفار کا آئین ہے کیونکہ کہتے ہیں اللہ کی تجرا کیوں کہ دار اسلم وہ ہے اللہ کی تجرہ علیہ احکام الاسلام جس پر اسلام کے قوانین چلے نکونی جن مسلمین کہ اس کے لچکر جو میں مسلمان ہوں وہ قبریں نہ پوجنے دیں اور وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرے بلا بھی بن ذرا بھی دار الحرب یہ دارالحرب بھی نہیں ہے پاکستان اور ماردین کیوں اللہ کی آلہ کفار کیونکہ اس کے آلہ کفار نہیں ہے اس کے اللہ تو مسلم ہے یہ قسم الخال یہ تیسری قسم ہے یہ عام علسلم سیاح اس میں جو مسلمین مخلصین ہیں بھائی ان سے پیار کرو جو ان کا حق بنتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرو وہ قاتل اور اس سے قتال کرو الخارج ان شریعت الاسلام جو شریعت الاسلام سے خارج ہے بیما یستحق جس کا وہ مستحق ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ دے اور قرآن کو اس طرح سے سمجھنے کی توقع دے جس طرح سے صحابہ نے سمجھا لالی مچ نہیں اور جس طرح اور منصورہ سمجھ کو لے کر آج تک ہم تک پہنچا آمین